فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى وأتنو الحج والعمرة لله میرے بایو قدشتا روز عمراء کے تعلق سے قفتقو ہوئی تھی اور آجهم حد کے متعلق گفتگو کا آغاز کریں گے ہو سکتا ہے یہ گفتگو آج مکمل نہ ہو سکے انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گی میرے وہ بھائی جو حج تمتوں کے لیے جائیں گے وہ مکہ جا کے پہلے عمرہ کریں گے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے اور حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بال منڈوانے کے بعد ذہنی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ ہم حلال ہو چکے ہیں چادریں اتاریں نہ اتاریں یہ آپ کی مرضی ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک آدمی دو دن چادریں پہنے رکھتا ہے شریعت کو اس کے کو اوپر کوئی اطراد نہیں ہے ذہنی طور پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اب میں حلال ہوں اب میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے تو میرے بھائی جب آٹھ تاریخ آئے گی تو آٹھ تاریخ کی صبح چاس کے وقت آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے آپ حد کی نیت کریں گے جو لوگ کافلوں کے ساتھ حج کرتے ہیں انہیں ان کی کمپنیاں رات کے وقت منا لے جاتی ہیں یعنی کہ صبح وہ کہاں ہوتے ہیں منا میں ہی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کہاں سے نیت کریں گے منا سے کریں گے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت کرنے کے لیے مشرق حرام میں آنا ہے کعبہ میں آنا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی علیہ السلط وسلام اور آپ کے کافی سارے صحابہ کلام نے نیت بطحا سے کی تھی بیت اللہ میں نہیں آئے کعبہ میں نہیں آئے وہاں سے نیت کی تو اس لیے آٹھ تاریخ کی صبح آپ جہاں پہ ہوں گے وہاں سے آپ نیت کریں گے یہاں ایک اور بات کی وضاحت کہ اعلان ہو گیا ہے کہ سات تاریخ کی رات کو آپ کو منا میں لے جائیں گے اب کئی لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم چادریں باندھ لیں تو کیا چادریں باندھنے کی اجازت ہے جی ہاں چادریں آپ باندھ سکتے ہیں نیت نہیں کریں گے چادریں جو آپ نے باندھی ہیں جب تک آپ نیت نہیں کریں گے یہ عام لباس ہے بلکہ صحابہ کرام اکثر و بیشتر کون سے لباس پہنتے تھے دو چادریں پہنتے تھے اور جو زیادہ غریب ہوتے تھے وہ ایک چادر کے اوپر گزارا کرتا تھا کمیز تو کسی کسی کے پاس ہوتی تھی تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات تاریخ کی رات اگر وہ آپ کو لے جاتے ہیں سات تاریخ کی رات سے مراد یہ ہے جس کی صبح آگے آٹھ ہوگی تو اگر وہ آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ جانے سے پہلے ہوٹل میں چادریں باندھ لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیت آپ نہیں کریں گے نیت آپ آٹھ تاریخ کی صبح چارج کے وقت جہاں پہ ہوں گے وہاں سے کریں گے نبی علیہ السلاۃ وسلام اور آپ کے صحابہ کرام چارج کے وقت تیار ہوئے چادریں وغیرہ باندھی دی کی نیت کی اور منا روانہ ہو گئے انہوں نے منا میں جا کے زہر کی نماز پڑھی تو منا میں زہر اثر مغرب عشاء فجر کتنی نمازیں پڑھنی ہیں پانچ نمازیں اور مکہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں آپ کیا کہیں گے لبئی کلبیک لبئی کلا شریک الک البیک ان الحمدہ و نحمتا لک و ملک شریک لک یہاں <ت vern States> ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور جتنی شریعت نے ان وضاحتوں کو اہمیت دی ہے آپ بھی اتنی اہمیت دیں گے پہلی بات یہ میرے بھائی کہ وہ فضیلت جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں وہ کیا ہے کہ جس نے حج کیا اور دوران حج دوران حج گناہوں سے دور رہا بیگم سے دور رہا حد کے بعد ایسے گناؤں سے پاک ہوگا جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا تو دوران حج پھر ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں جو کفری اور چرکیا ہوں یا علی مدد کے نعرے یا رسول اللہ مدد کے نارے یا غوث آدم کے نعرے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے پاکستان فون کرنا کہ میں بیمار ہوں فلاں دربار پہ جاؤ وہاں پہ میرے نام پہ بکرا دو میرے بھائی افسوس ہوتا ہے اللہ نے آپ کو پر اتنا انعام کیا اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے کر آیا اور آپ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ شرک سے توبہ طائب ہو جائیں تو کب وہ وقت آئے گا میرے بھائی تو اس لیے حج کے دوران کفر و شرک اور ایسے کلمات جو کفر و شرک تک پہنچا دیتے ہوں ان سے میرے بھائیوں دور رہنا ہے دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں یہ فضیلت ہاتھ کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس وقت پاک تھا جس نے اس کی ماں نے جنم دیا تھا یہ فضیلت تب ملتی ہے جب آپ پہلے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لیں کیا کر لیں توبہ کر لیں توبہ کسے کہتے ہیں توجہ میرے ساتھ رہے توبہ کسے کہتے ہیں نمبر ایک جو گناہ پہلے آپ کر رہے تھے انہیں چھوڑ دیں انہیں چھوڑ دیں نمبر دو ان گناہوں کے اوپر آپ کو ندامت ہو پشمانی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیے چاہے اچھا؟ آپ کو فخر نہ ہو تیسرے نمبر پہ آپ کے دل میں پختہ آزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا اور چوتھے نمبر پہ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہے تو بندوں سے معافی حاصل کریں توبہ حاصل کریں کتنی چیزیں ہو گئیں چار اب میرے بھائی میرا ایک دوست جو ہے وہ بینک میں نوکری کرتا ہے اور اس کا پروگرام یہ ہے کہ ہاتھ کے بعد اسی بینک میں نوکری کروں گا کیا اس نے سود جیسے گنا سے توبہ کی ہے توبہ نہیں ہوئی توبہ نہیں ہوئی اس کے دل میں پروگرام موجود ہے کہ میں نے دوبارہ نوکری کرنی ہے دوسرا میرا بھائی ناراض ہونا میرے بھائی ہو میں آپ کی سلاح کرنا چاہتا ہوں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں دوسرا میرے بھائی وہ داڑی مونڈتا ہے اور حد کے بعد بھی اس کا پروگرام ہے کہ داڑھی مونڈوں گا تو کیا میرے بھائی اس نے توبہ کی ہے نہیں کی داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب بھی ہے ضروری بھی ہے لازمی بھی ہے سنت اس لحاظ سے ہے کہ نبی علی اسلام نے داڑھی رکھی ہے اور واجب اس لیے کہ آپ نے آڈر دیا ہے کبھی آپ کہتے ہیں اوفو کبھی آپ کہتے ہیں آفو کبھی آپ کہتے ہیں ارجو کبھی آپ کہتے ہیں ارخو داڑھی چھوڑ دو داڑی جانے دو داڑھی بڑھاؤ داڑھی پوری پوری رکھو تو میرا وہ بھائی جس کے دل میں پرواہم ہے کہ واپس جا کے پھر داڑھی مونڈوں گا تو اس نے گناہ سے پھر توبہ بھی نہیں کی تیسرا میرا وہ بھائی جس کی شلوار جس کی پینٹ جس کی چادر چکھروں سے نیچے رہتی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کون سا گنا ہے چھوٹا گنا نہیں ہے کبیرا گنا ہے اس کا پروگرام یہ ہے کہ ہاتھ کے بعد پھر میری سلوار نیچے ہی رہے گی تو اس نے ابھی توبہ نہیں کی ہے میرے کئی بھائی سونے کی انگوٹیاں پہنتے ہیں اور سونا مردوں کے اوپر حرام ہے جنہوں نے انگوٹھیاں اب بھی پہنی ہیں یا گھر میں اتار کر آئے ہیں واپس جا کے پھر پہنیں گے انہوں نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے اس لیے میرے بھائیو آپ اتنا پیسہ لگا کر آئے ہیں بڑی آپ نے محنت کی ہے بڑی آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے پتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو انتظار کرنا پڑا بسوں میں انتظار کرنا پڑا ہوٹل آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے عورتیں آپ کے ساتھ ہیں جگہ بے جگہ آپ تنگ ہو رہے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا یہ سفر اللہ کی راہ میں ہے جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں آپ کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں آپ کے گنا جڑ رہے ہیں آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں سواب تب ملے گا جب آپ سچے دل سے توبہ کریں گے اور توبہ تب ہوگی جب پختہ ارادہ ہوگا کہ جو کبیرہ گنا پہلے کیے ہیں آئندہ نہیں کروں گا آئندہ جادو کے قریب نہیں جاؤں گا آئندہ کسی باب عمل کے پاس نہیں جاؤں گا کہ میرے فلاں رشتہ دار کے اوپر جادو کرنا ہے وہ میرا دشمن ہے وہ میرا کاروبار میں میرا مقابل کا ہے کوئی جادو کیا جائے اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی کاغذ لے کر دیں کوئی ایسا کام کر کے دیں اس کا کاروبار تباہ برباد ہو جائے کسی یتیم کے پیسے آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے میرے بھائی کبیرہ گنا ہے کسی بے گناہ معصوم لڑکی کے اوپر آپ تہمتیں لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں دلیل آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی اس, کی اس کی عزت کو آپ رسوا کر رہے ہیں آپ اس لڑکی کو رسوا کر رہے ہیں اس کی عزت کو مٹی میں ملا رہے ہیں اور یہ کبیلا گنا ہے میرے کسی کا آپ نے پہلے قتل کیا ہے اور آپ کو پشمانی نہیں ہے ندامت نہیں ہے بلکہ پروگرام یہ ہے کہ جب بھی دوبارہ موقع آئے گا جب بھی دوبارہ الیکشن ہوں گے میرا جو مقابل ہے ان کو قتل کرنا پڑا تو قتل کروں گا قتل کرنے کا موقع ملا تو دریک نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے توبہ نہیں کی ہے میرے بھائیو اگر حج چاہتے ہیں قبول ہو جائے اور یقیناً آپ اسی لیے آئے ہیں تو میرے بھائی توبہ طائب ہو جائیں جتنے گنا پہلے کیے ہیں ان کے اوپر آپ کو پشمانی ہونی چاہیے ندامت ہونی چاہیے افسوس ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ پکا وعدہ ہونا چاہیے کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا تو میرے بھائی اس لحاظ سے پہلے پہلے یہ سارے کام کر لیں اگر بندوں کے اوپر زیاتیاں کی ہیں ان سے, ان سے معافی مانگ لیں فون کر لیں ان کے پلاٹ واپس کر دیں ان کی چوری کا مال واپس کر دیں ڈاکے کا مال واپس کر دیں کسی ذریعے سے بھی کسی کا مال دبایا ہوا ہے وہ واپس کریں آپ یہ آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو اب میرے بھائی آپ مکہ سے منا جا رہے ہیں لبئی کل لبئی کہتے ہوئے اب لبائی کہنے کا بھی مزہ آئے گا اب لبیک کلّما لبیک کہنے کا بھی مزہ آئے گا اب آپ کو بھی امید ہوگی کہ انشاءاللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر دل میں وہی پروگرام ہے کہ گناہ کروں گا پھر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرا حد قبول نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود ابھی صاف نہیں ہوئے آپ کا اپنا ارادہ ہے کہ میں گناہ کروں گا تو کیا اللہ آپ کی نیت کو نہیں جانتا ایک یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا پھر گناہ ہو گیا وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ میں معاف فرمائے ایک یہ ہے کہ آپ کا خود ابھی سے پروگرام ہے کہ میں نے گنا پھر کرنا ہے تو برحال میرے بھائی آپ لبیک کے اللہ ملبئی کہتے ہوئے مینار میں جائیں گے اور پانچ نمازیں وہاں پہ پڑھیں گے یہ پانچ نمازیں کیسے پڑھنی ہے میرے بھائی ہو جمع کرنی ہے نہیں نہیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے لیکن کثر کر کے پڑھنی ہے زہر کی دو رکھتے اثر کی دو رکھتے مغرب کی تین رکھتے عشاء کی دو رکھتے فجر کی دو رکھتے فجر کی, کی سنتے آپ پڑھیں گے وطر آپ پڑھیں گے باقی نمازوں کی سنتے آپ نہیں پڑھیں گے نفل جتنے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اب میرے کئی بھائی سوچیں گے کہ ہم تو مسافر نہیں ہیں ہمیں تو مکہ میں تین دن ہو گئے ہوں گے میرے بھائیو یہاں پہ نماز قصر ہو رہی ہے حج کی وجہ سے سفر کی وجہ سے نہیں مکہ کا رہنے والا حاجی بھی منا میں جا کے نماز کسر کرے گا کیونکہ کسر کرنے کا یہاں سبب سفر نہیں بلکہ حج ہے کیا دلیل ہے اس کی اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری میں آئی ہے مسلم میں آئی ہے ابو دعود میں آئی ہے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہارسا بن وحد ہے کہتے ہیں وحب کہ الخ نسلاط اسلام کے ساتھ ہم نماز قسر کی امام ابو دعود رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صحابی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ سلاط و اسلام کے ساتھ منا میں نماز قسر کی یہ مکہ کے رہنے والے تھے کہاں کے رہنے والے تھے مسافر تھے مسافر نہیں تھے دوسری بات متا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ جب ہاتھ کے لیے آئے انہوں نے مکہ میں نماز قصر پڑھائی اور سلام پھیر کے لوگوں سے کہا مکہ والو تم نماز مکمل کر لو ہم تو مسافر ہیں کہاں پہ کہا مکہ میں کہاں کہا, کہا مکہ میں اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جب منا میں گئے تو وہاں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملتی کہ وہاں پہ کہا ہو کہ مکہ والوں نماز مکمل کر لو مکہ میں کہا ہے مینا میں جا کے مکہ والوں سے نہیں کہا گیا کہ آپ نماز مکمل کر لو اس لیے میرے بھائیو منا میں مزلفا میں عرفات میں آپ نمازیں قصر کریں گے سفر کی وجہ سے نہیں حج کی وجہ سے تو میرے بھائی یہ پانچ نمازیں آپ نے منا میں پڑھنی ہے اور اپنے وقت کو باتوں میں ضائع نہیں کرنا قیمتی وقت ہے اللہ کا ذکر کریں تلاوت کریں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیں ایک دوسرے کو شرک سے روکیں بدعات سے روکیں گناہوں سے روکیں غلط باتوں سے روکیں دین کی باتیں سمجھائیں سکھائیں فضول باتیں کرنا درست نہیں ہے لیکن دین کی باتیں کرنا بالکل صحیح ہے اور دین کی باتیں کرتے ہوئے بحث و مباحثہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وجہ دل ہوتی احسن کہ اچھے طریقے سے دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہیے اخلاق کے دہرا کار میں رہ کے تہذیب کے ساتھ پیاروں محبت کے ساتھ دین کی باتیں سمجھائیں دین کے معاملے میں گفتگو کریں مجھے تعجب ہوتا ہے ان بھائیوں کے اوپر جو کہتے ہیں نہیں جی دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیسے دین سیکھیں گے آپ؟ کیسے دین سمجھیں گے میرے بھائی دین کے معاملے میں بحثہ کرنا اچھی بات ہے دین سیکھیے آدیش لیجئے آدیش دیجئے تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ دینی معاملات میں آپ مینا میں گفتگو کریں اور ذکر اذکار میں وقت گزاریں تلاوت میں وقت گزاریں درو شریف پڑھتے رہیں لبائک اللہم کلبئی پڑھتے رہیں اس کے بعد میرے بھائی جب نو تاریخ کی صبح ہو جائے نو تاریخ ہوگی نا نو تاریخ کی صبح ہوگی ہے یہ کون سا دن ہے یوم یوم عرفات کون سا دن ہے یوم عرفات اور اس دفعہ یاد آیا کسی کی بات سن کے ابھی کسی نے بات کی یوم جمعہ بھی ہے ہاں جی کتنے حجوں کا سواب ملے گا جی ایک ایک والے بیٹھے ہیں وہ سات والے بھائی ہیں وہ سات والے ہیں ستر تک کوئی نہیں پہنچا جی ستر والے بھی ہیں تو میرے بھائی ایسی روایات مشہور کر دی گئی ہیں کہ اگر یوم عرفات جمعہ کے دن ہو تو کچھ کہتے ہیں سات حجوں کے برابر ثباب ملے گا کچھ کہتے ہیں ستر حجوں کے برابر ثباب ملے گا کچھ کہتے ہیں بہتر حجوں کے برابر ثباب ملے گا میرے بھائیو ایسی کوئی حدیث نبی علیہ صلاط و اسلام سے ثابت نہیں ہے اور یہ بات وعدے کی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے امام زیلعی نے امام البانی نے دیگر اما کرام نے کہ ایسی کوئی حدیث نبی علیہ السلاط و السلام سے ثابت نہیں ہے کہ اگر یوم عرفات جمعہ کے دن ہو تو سات حجوں کے برابر ثواب ملے گا یا ستر کے برابر یا بہتر کے برابر ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ اس میں کوئی شکو نہیں ہے کہ یوم عرفات بڑا عظیم دن ہے اور جمعہ کا دن بھی بڑا عظیم دن ہے دو عظیم دن ایک دن میں کٹے ہو گئے ہیں دن کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ سات حدوں کے برابر ستر کے برابر بہتر کے برابر میرے بھائی من گڑتی روایات ہیں ایسی روایات جو بے سروپا ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اہمیت ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن ایک ایسی گڑی ہوتی ہے جس گڑی میں جب کوئی دعا کر رہا ہو اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور زیادہ امید ہے کہ وہ اثر کے بعد ہوتی ہے اور آپ یوم عرفات عرفات میں اثر کے بعد سب دعائیں کر رہے ہوں گے اور جمعہ کا دن بھی ساتھ ہوگا عرفات کا دن بھی جمعہ کا دن بھی تو یہ اہمیت ہے فضیلت ہے کوئی شک و شبہ نہیں لیکن اتنی اہمیت کافی ہے اپنی طرف سے مزید اہمیت یا فضیلت گڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے بھائی نو تاریخ شروع ہو چکی ہے نبی علی سلاد نو تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد منا سے روانہ ہوئے تھے آپ کی سنت کیا ہے کب روانہ ہوئے تھے نو تاریخ کو منا میں سورج نکلنے کے بعد آپ عرفات روانہ ہوئے تھے اب راستے میں آپ کیا کہیں گے راستے میں آپ البیک اللہ ملبئی کہیں گے یا پھر آپ تکبیریں کہیں گے جناب انس اب مارک بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ طلبیہ کہ رہے تھے اور کچھ تکبیریں کہہ رہے تھے کسی نے کسی کو, کسی کو کچھ نہیں کہا تکبیریں کیا کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس میں توحید ہے میرے بھائیوں اس میں کیا ہے آپ اندازہ کریں میرے رب کو تو کتنی پسند ہے پورا حج توحید ہے پورا حج کیا ہے میرے بھائیو ہمیں بھی توحید سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی میرے رب